اللہ تعالی نے فرمایا و کال النت مسنار اور کہتے ہیں نہیں آگ ہمیں مس کرے گی چھوئے گی جہنم کی اللہ مگر ایامن کچھ دن معدو جو گنتی کے گنتی کے کچھ دن ایک تو ابراہیم علیہ سلا تو سلامی چھڑا دیں گے اور فرض کر لو کوئی چلا دیا غلطی سے جس کے متعلق نہ پتا چلا حالت ایسی ہوئی اور چلے گیا جہنم میں تو پھر وہ چند دن جلے گا ٹھیک ہے یہ ہے بٹوین دا لائنس ایا ماد کہتے ہیں کہ بس چند دن جہنم میں جلیں گے کتنے دن چلیں گے راڈویل کا انگلش کا ترجمہ مل جائے تو اس نے ہاشیوں میں تشریح کیا کہ چالیس دن جلیں گے بس چالیس دن عبادت کی تھی بچڑے کی چالیس دن کے لیے عذاب ہوگا اور نہیں تو جار سل کا دیکھ لیجئے گا انہوں نے لکھا ہے ایک سال اور ایک جگہ لکھا ہے گیارہ مہینے یعنی گیارہ مہینے یا ایک سال کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا اس کے بعد سب کی چھٹی اللہ ایام ماد معدود چند گنتی کے دن ہے اللہ تعالی نے رمضان کے بارے میں بھی فرمایا نا کہ ایام ماد گنتی کے دن ہے ایک مہینہ یہاں بھی فرمایا وہ کہتے ہیں کہ گنتی کے دن ہے کل محت اللہ امد اللہ آدن آپ ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ تعالی کے ہاں تمہارا کوئی وعدہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے اس کی تفسیر کی کہ کیا اللہ کے ہاں تم نے لا الہ الا اللہ کا وعدہ رکھوا دیا یعنی تم خدا کے ہاں توحید پر قائل ہو اللہ کے ہاں لکھا گیا کہ تمہاری توحید پکی ہے اس وجہ سے تمہیں جہنم سے آزادی مل جائے گی فلحی یخل اللہ عہدہ اور اللہ تعالی ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا کیا یہ بات ہے ام تقولون یا تم وہ بات کہتے ہو اللہ اللہ کے متعلق مالا تعلمون جو تم چیز نہیں جانتے یہ جو ارشاد فرمایا ہے نا کہ ام تقولون بلکہ اس کو شروع سے دیکھتے ہیں کلت حس کل ان سے کہیے کیا کہ تم نے خدا کیا تمہارا کوئی وعدہ ہے کلم میں طیبہ کے قائل ہو توحید اللہ کی فلے یخلف اللہ وعدہ اور اللہ تعالی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا ام یا ام کا ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا یا یہ ہے تقولون لون اللہ تم اللہ کے ذمے ایسی چیزیں کرتے ہو مالا تالمون جس کا تمہیں علم نہیں اور یا پھر اس کا ترجمہ کیا گیا ام کا آ کیا, کیا تم اللہ کے ذمے ایسی چیزیں کرتے ہو تو دو ترجمے ہوئے ایک آ کے ذریعے اور ایک بل کے ذریعے پہلے آگ کا ترجمہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پوچھئے کیا خدا کیا تمہارا کوئی وعدہ ہے فلن یخلف خلف اللہ عہد اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا اتکول نہ آل اللہ کیا تم اللہ تعالی کے ذمے وہ بات کرتے ہو مالا تالمون جو تم نہیں جانتے تو کیا سے ترجمہ آ گیا نا ام کا اور ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ فلحل فلاح ادو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا کیا خدا کیا کوئی وعدہ ہے تمہارا اللہ اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا بل بلکہ بات یہ ہے کہ تکولون آل اللہ تم اللہ کے ذمے وہ چیزیں کرتے ہو مالا تال جس کو تم نہیں جانتے ٹھیک سمجھ آئی دو ترجمے ہو گئے نا؟ بلکہ تم اللہ کے ذمے ایسی کرتے ہو بات قالا کا صلہ جب اللہ سے آئے تو کولونا اللہ ہے نا تو قالا کے بعد جب اللہ آتا ہے تو عرب کہتے ہیں اس کا مطلب ہے بہتان باندھنا چھوٹ بولنا تو پھر ترجمہ یوں ہوگا کہ کیا تم اللہ کے ذمے وہ بہتان باندھتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں جھوٹ بولتے ہو